ونسلي على رسوله الكريم. أما بعد ام بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش راہلی صدری ویسر علی عمری پہل القدم السانی ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے اس نے اخلاق کی دعا پڑھی ہے دوسری دعا بھی, بھی لا الا انت لا يصرف الا انت کل کیا پڑھا تھا ہم نے صحیح طرح پروناؤس کیجیے میں اصل میں پروناسن سننا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ کس طرح پروناؤنس کرتے ہیں ایک لفظ کو مزاح پڑھنے کے بعد غور کیا اس پر آپ نے کوئی واقعہ سنائیے مزاح کا پڑھنے کے بعد اب تک مزاح کا کوئی واقعہ کوئی سچویشن کوئی چیز جو آپ کی طرف سے ہوئی ہو یا آپ نے مشاہدہ کی ہو اور اس میں کوئی چیز حق کے خلاف نظر آئی ہو یہ ہوم ورک ہے ایک طرح سے یہ ایکسرسائز ہے پڑھے ہوئے پر غور کرنا واپس جا کر اس پر دھیان رکھنا اور اس کو نہ بھولنا یہ بیسیکلی ریوائز کرنا ہے اس علم کو جو عمل میں لانا ہے کوئی چیز یہ بتا رہی ہے کہ کل انہوں نے کسی کی کوئی بات ان کی نقل اتار کر کرنا چاہی تو انہیں فورن بات یاد آ گئی اور پھر انہوں نے دوسروں سے بھی شیئر کیا کہ ایسا نہیں کرنا پچھلے ہفتے کے لیکچر میں جو اہم ترین بات قابل غور تھی وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں ہمارے سامنے مزاح کی اور خوشتبی کی اور دل لگی کی وہ ہمارے لیے بھی ایک ایگزامپل ہے اور بازو کا کھیل دل لگی میں ایک شخص دوسرے پہ پانی پھینک رہا ہے یا کوئی ایسی چیز پھینک رہا ہے اس میں بچوں کو عام طور پہ دیکھا گا آپ نے کوئی بھی چیز ان کے ہاتھ میں تو ایک دوسرے پہ پھینکنے مارنے لگتے تو ایز لانگ ایز کوئی چیز کسی کو ہرٹ نہ کرے حد سے بڑی ہوئی نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے دلیل کیا ہے اس کی ایک دلیل تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے درمیان پانی کے چھینٹے کا تبادلہ ہوا تھا یہ جو واٹر گیم ہوتی ہے اس کو اگر حد کے اندر رہ کے کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں دوسری دلیل صحابہ کرام ایک دوسرے کی طرف خربوز پھینکا کرتے تھے یہ نہیں پتا چلتا کٹے ہوئے تھے یا ثابت تھے لیکن اس سے مجھے جو میرے امیجنیشن میں آپ وہ یہ کہ اگر بال کی شکل میں ایک دوسرے کی طرف پھینک رہے ہیں اچھا میں پھینکتا ہوں تم پکڑ کے دیکھو یہ نشانہ بازو ختم کرتے ہیں ایک دوسرے کی طرف پھینکنے کا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا چھلکا پھینکا ہو یا بتتیخ کا لفظ آتا ہے یہ تباد نا بتتیخ اور تباد میں ایک دوسرے کی طرف مارنا یا پھینکنا یہ بھی کھیلنے کی ایک قسم دین کی جو روح ہے وہ نہیں ہے یا تو ہم دین کے نام پہ بہت زیادہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں یا پھر سے بڑھ جاتے دوسری طرف تو دونوں کے بیچ میں رہنے کی ضرورت ہے آج کا سبق پچھلے ہفتے کے سبق کا تتمہ ہے تتمہ کا کیا معنی ہوتا ہے تتمہ لکھیں گے کیسے تا تام تمت کلی ماترک جیسے آتا ہے نا التبسم مسکراہٹ اس کا مادہ ہے باسین میم بسم سم بسمن مسکرانا باسم کہتے ہیں مسکرانے والے کو بعض لوگ نام بھی رکھتے ہیں باسم بہت خوبصورت نام ہے بسام بھی ہوتا ہے فعال کے وزن پر بہت زیادہ مسکرانے والا اسی طرح بشاشت کا لفظ بھی آتا ہے ایک اور بشاشت کا لفظ جو ہے وہ مسکراہٹ سے زیادہ وسیع ہے ہنس مکھ ہونا کشادہ روح ہونا خوش ہونا تبسم نام بھی ہوتا ہے اور تبسم کا معنی بھی مسکرانا ہے اور یہ ابتسام ابتصام باب افتیال سے مادہ وہی ہے بسم اور بسمتن بھی کہتے ہیں بسما بھی نام ہوتا ہے بعض لوگ اس کو بسمہ کہتے ہیں حالانکہ وہ اصل میں کیا ہے بسما بسمتن یعنی مسکراہٹ اسماعیل ان عبد اللہ ابن الحرار جز من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ بن ہارث ابن, ابن جز ان یعنی ابن جز نام کا حصہ ہے ان سے روایت ہے یقولو وہ کہتے ہیں ما ای نہیں میں نے دیکھا احدن کسی ایک کو بھی نو ون کانا جو تھا اکثر زیادہ یا اکثر تبسمن مسکرانے میں من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رواہ احمد اس کو مسند احمد میں روایت کیا گیا یا امام احمد نے اپنی کتاب مسند میں اس کو روایت کیا ہے سیدنا عبداللہ ابن عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر غم اور دکھ اور تکلیفیں کسی پر نہیں آئیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ کا مسکرانا کسی خاص خوش کن کیفیت کی وجہ سے ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ آپ ہر حال میں مسکرایا کرتے تھے وہ کیا چیز ہے جو انسان کو ہر حال میں مسکرانے پہ مجبور کرتی ہے یا ہر حال میں مسکرانا سکھا دیتی ہے کیونکہ مسکرانا صرف ظاہری فعل نہیں ہے صرف چہرے پر امو کا کھولنا یا ہونٹوں کو تھوڑا پھیلا لینا ہی مسکرانا نہیں ہے بلکہ مسکرانا دل کی کیفیت کا ایک عملی اظہار ہے اگر انسان کا دل خوش نہ ہو تو انسان مسکرا نہیں سکتا اور ایک مسکراہٹ وہ ہوتی ہے جو انسان تکلفاً اپنے اوپر تاری کرتا ہے اور ایک وہ ہوتی ہے جو عادتن ہوتی ہے تو مسکراہٹ عادت کب بنتی ہے جب انسان خوشی اور غم دکھ اور تکلیف اچھے اور برے ہر حال میں مسکرانا جانے اور ہر حال میں مسکرا کون سکتا ہے جو اللہ کی نعمتوں پر نظر رکھے جو اس پر نظر رکھے جو اس کو ملا ہے جس کے اندر ایک سنس اف اچیومنٹ ہو احساس ہے یافتو کہ میں نے کچھ پایا ہے میرے پاس بہت کچھ ہے احساس محرومی کا شکار انسان مسکرا نہیں سکتا اس کے چہرے پر تلخی اور مایوسی اور اور ایک غم کی سی کیفیت ہوگی مومن کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے اور چہرہ اس کا مسکراتا رہتا ہے اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر پوزیٹو تھنکنگ ہو مثبت سوچ ہو جب انسان اپنے بارے میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نعمتوں کے بارے میں غور کرے اپنے دل ہی دل میں ان کی طرف توجہ دے جب انسان کے دل میں دوسروں کی بھلائی ہو دوسروں کی خیر خواہی ہو ایک مسکراہٹ وہ ہوتی ہے جو تنہائی میں بھی ہوتی ہے. یعنی تنہائی میں بھی انسان مسکراتا رہتا ہے اور تنہائی میں مسکرانا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ مسکرانے کی عادت کب بنتی ہے جب انسان کے اندر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر خوشی کا ایک احساس ہوتا ہے مثلاً اگر آپ اللہ تعالی کی کسی بھی نعمت پر سوچنا شروع کر دیں اور سب سے بڑھ کر نعمت ہدایت پر اور مختلف مواقع پر اللہ سبحان کی طرف سے جو رہنمائی کیفیت کی جنم لے گی پھر آپ کو مسکراہٹ اپنے اوپر تاری نہیں کرنی پڑے گی مسکراہٹ کا خول نہیں چڑھانا پڑے گا اس کے لیے ایک شوری کوشش نہیں کرنی پڑے گی بلکہ آپ کے مزاج کے اندر وہ چیز شامل ہو جائے گی یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو دردا سے حضرت ام دردہ روایت کرتی ام دردہ کون تھی فقیہ خاتون تھیں صحابیہ تھیں وہ بہت سمجھدار تھیں بہت جاننے والی تھی ان کے شوہر ابو دردا بھی بہت اچھے صحابی تھے وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کو دیکھتی کہ جب بھی وہ کوئی بات بیان کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مسکرانے لگتے یعنی جب بھی وہ کوئی حدیث سناتے یا حدیث روایت کرتے تو مسکراتے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خاص طور پر حدیث سناتے وقت کیوں مسکراتے ہیں تو مسند احمدی کی روایت ہے وہ کہتے ہیں ما تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیثا اللہ تبسم حدیث ہی ما تو نہیں میں نے دیکھا یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو دردا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یو حدیثا و کہ وہ کوئی حدیث بیان کر رہے ہوں کوئی حدیث سنا رہے ہوں کوئی بات کر رہے ہوں اللہ تبس سما مگر یہ کہ وہ مسکراتے تھے فی حدیث ہی اپنی بات میں تو جب میں آپ کی بات کرتا ہوں آپ کی بات آگے روایت کرتا ہوں تو صرف الفاظ کو روایت نہیں کرتا بلکہ عمل کو بھی روایت کرتا ہوں اگر سارے دین دار لوگ صرف اس ایک حدیث پر عمل کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آگے بیان کرتے وقت مسکرانے لگے تو کون دین سے بھاگے گا ہم لوگ بعض اوقات کلام پر تو توجہ دیتے ہیں لیکن کلام کے ساتھ جو اسٹائل تھا آپ کا جو طریقہ کار تھا اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی اگلی حدیث اس کے بارے میں ہے وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ انسان ہر وقت مسکرائے میں نے آپ کو دو باتیں بتائیں نمبر ایک اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا کتنا بھی غم ہو دکھ ہو پریشانی ہو لیکن فوراً اپنے ذہن کو موڑ دیں کس کی طرف جو پایا ہے جو ملا ہے جب یہ خیال آتا انسان کو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے ویسا نہیں تو خود بخود دل میں سوچ میں انسان کے اندر ایک تلخی آنے لگتی اور پھر وہ تلخی چہرے سے نمایاں ہونے لگتی لیکن جو ہی انسان اپنے آپ کو موڑ لے اس طرف کہ میرے پاس یہ بھی تو ہے یہ بھی تو ہے یہ بھی تو ہے تو پھر کیا ہوگا جب خیالات اچھے ہوں گے سوچ اچھی ہوگی تو خود بخود آپ مسکرانے لگیں گے دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ سب سے زیادہ آپ مسکرانے والے تھے جب اس سنت کو آپ یاد رکھے اس مثال کو آپ یاد رکھے تو عمل میں مدد ملے گی یعنی جب انسان کسی بھی گھٹن کسی بھی تنگی تکلیف کا شکار ہو اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ انسان کو طرح طرح کے خوف لاحق ہوتے ہیں اور شیطان کا کام کیا ہے انسان کو خوف زدہ کرنا مایوسی پیدا کرنا کہ دیکھو تمہارے پاس یہ نہیں تو تمہارا کیا بنے گا تمہارے پاس وہ نہیں تو اب تمہارا کیا ہوگا انسان سوچے کبھی کہ اتنے سال جو میں نے زندگی کے گزارے تو بھی تو گزر ہی گئے نا سب کچھ تو نہیں تھا جتنا کچھ تھا اس کے ساتھ گزر گیا آگے بھی اللہ رازق ہے وہ رب ہے انسان نہیں ہے چیزیں نہیں ہیں ہر آنے والا دن ایک نیا دن ہوتا ہے آج اگر آپ کو کوئی امکانات کسی چیز کے نظر نہیں آ رہے تو ضروری نہیں کہ یہی دن ہمیشہ کے لیے تاری رہے گا یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہر سویر کی ایک شام ہو جاتی ہے اور ہر روز ایک نیا دن نکلتا ہے اور کل یومن ہوا فی شان یعنی اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے اللہ کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے بھلائی ہے یعنی اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے اللہ کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے بھلائی ہے انبی ذر قال قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا وَلَوْ أَن تَلْقَا أَخَاكَ بِوَجْهٍ تَلْقٍ رواہ مسلم کتاب البرِّ وَالسِّلَتِ عَنْ أَبِذَرٍ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قَالَ کہا قال لِيَ النَّبِيُ کہا مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لَا تَحْقِرَنَّ نَا تم حَكِير جَانُو نون مشدد کیوں ہے تاقید کے لئے بِلْكُلْ حَكِير نہ سمجھو منل المعروفی نیکی میں سے شیئن ان کسی بھی چیز کو نیکی کا کوئی کام حکر نہ جانو چھوٹا نہ سمجھو ولو اور اگرچہ ان یہ کہ تلقا تم ملاقات کرو اخا کا اپنے بھائی کو بوجہن ساتھ چہرے کے تلقن قن کشادہ کھلے انبی قال قال ذرقی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق رواه مسلم کتاب البر والصلہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یعنی خاص ابو ذر سے کہا نیکی میں سے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ تم اپنے بھائی سے کشادہ پیشانی سے ملو کھلے چہرے کے سات اور کشادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کھلا اور کھلے کا مطلب کیا ہے اگر آپ آنکھیں کھولے تو وہ انسان کے لیے خوف کا ذریعہ ہوتی اسی طرح اگر آپ کانوں کو حرکت نہیں دے سکتے تو چہرے کو کھولنے کے لیے سب سے پہلے کیا کھولنا ہوتا ہے منہ کھولنا ہوتا ہے چہرہ تبھی کھلتا ہے جب منہ کھلتا ہے جب منہ کھلتا ہے تو ساتھ ہی گال وغیرہ بھی اور باقی سب بھی پھیل جاتا ہے تو مراد اس سے کیا ہے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بے جل کن کلے چہرے سے یعنی مسکراتے ہوئے چہرے سے اب دیکھیں کہ انسانوں کا باہم میل ملاپ انٹریکشن یہ ترقی کی بنیاد ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں آپ آگے بڑھنا چاہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں سوشلائز کریں اگر آپ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے یا لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے اور آپ بالکل آئسولیٹ ہو جائیں گے تنہائی پسند ہو جائیں گے لوگوں سے چھپنا شروع کر دیں گے تو اس میں کوئی خیر نہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں کیونکہ انسان تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا آپ کو ہر صورت کسی نہ کسی سے کسی نہ کسی طرح ضرور ملنا ہے خواہ آپ کم لوگوں سے ملے یا زیادہ لوگوں سے ملے مثلاً اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو کیا کریں گے اگر آپ شادی شدہ ہیں شوہر کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوگا بچے پیدا ہو تو ان کے ساتھ انٹریکشن ہوگا پھر اس کے بعد ایکسٹینڈیڈ فیملی باقی جو رشتے دار وغیرہ اگر قریب ہیں تو ان سے میل ملاقات اگر وہ قریب نہیں ہے تو جو بھی آپ کے ہمسائے ہیں یا اور اگر آپ کہیں کام پر ہیں یا کہیں بھی تو ضروری ہے کہ آپ انسانوں کے ساتھ میل جول قائم رکھے لیکن انسانوں کے ساتھ جو ہی انسان میل جول قائم رکھتا ہے تو اس میں کئی قسم کی مشکلات پیش آتی ہیں یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کسی انسان کے ساتھ تعلق رکھے اور پھر اس کو اس سے کوئی دکھ پہنچے ہی نا نہ. یہ نہیں ہو سکتا آپ یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص سے مجھے کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچا جو جتنا قریب ہوتا ہے جس سے آپ جتنا زیادہ ملتے ہیں, اس سے آپ کو اتنی ہی تکلیف زیادہ پہنچتی اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سب سے کاٹ کے الگ ہو جائیں اور ایک یہ ہے کہ ملتے رہیں دکھ اٹھاتے رہیں اور بھولتے رہیں اور ان دکھوں کے اندر مسکراہٹ کمیٹھا گولتے رہیں اور ان کو کم کرتے رہیں تو انٹریکشن جو ہے یہ زندگی میں جہاں مشکل آتا ہے وہاں خوبصورتی پیدا کرتا ہے اور اس خوبصورتی میں پھر مسکراہٹ مزید خوبصورتی پیدا کرتی ہے یعنی انسانوں کی جو ملاقات ہے یہ جو میل ملاپ ہے اس میں خوبصورتی کس سے آتی ہے مسکراہٹ سے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کا طریقہ بتایا اب یہ ملاقات کوئی خاص کوئی فارمل قسم کی ملاقات نہیں ہے کہ آپ کسی سے ٹائم لے کر خاص طور پر آپ ایک پرتکلف انداز میں کہیں ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور اب آپ مل رہے ہیں اور آپ مصنوعی ایکسچینج کر رہے ہیں یہ مراد نہیں ہے مثال کے طور پر آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں سب سے پہلے جس کی شکل دیکھتے ہیں. جو بھی ہے اس کو دیکھ کر پہلا کام کیا کریں مسکرائیں آپ کا دن اچھا گزرے گا اس کے بعد جس سے ملے اس کے بعد جس سے ملے جس کو بھی ملے مسکرائیں کیا سوچ کے کہ اس نیکی کو حقیر نہ سمجھو اس کو چھوٹا نہ جانو کیونکہ یہ کئی نیکیوں کے دروازے کھول دے گی اس سے کمیونیکیشن کا آغاز ہوگا انٹریکشن کا آغاز ہوگا اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ بدگمانیاں دور ہوگی جب بدگمانیاں دور ہوں گی تو تعلقات میں اور بہتری آئے گی تعلقات میں بہتری آئے گی کمیونیکیشن بڑھے گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا بہت سے الجھے ہوئے مسائل حل کرنے کا موقع ملے گا اور پھر یہ بھی آپ یاد رکھے کہ انسان عام طور پر جسے شکایت کرتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں نے اچھا نہیں کیا ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے لوگوں کے پاس وہ آج میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا وہ میرے خلاف بات کر رہا تھا فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے ہر ایک کے بارے میں کوئی نہ کوئی ہمیں شکایت رہتی اب اگر ہم اس میں اپنے آپ کو بھی اس لسٹ میں شامل کر لیں اچھا ہم نے کیا کیا تھا ہمیں چلے گا کہ آغاز ہم ہی نہیں کیا تھا اگر کوئی ہمیں دیکھ کے نہیں مسکرایا تو میرا کیا فرض بنتا تھا مجھے آغاز کر لینا چاہیے کیونکہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے وَلَوْ أَن تم ملو. تو یہاں ہم خود ہیں نا وہ تم کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے اگرچہ ابو ذر کو کہا لیکن یہ صرف ابو ذر کے لیے تو نہیں تو سب کے لیے کیونکہ آپ اپنے امر سے یہ بتا رہے تھے تو پھر اگر کوئی آغاز نہیں کرتا تو ہمیں آغاز کرنا ہے اچھا ہماری طرف سے آغاز ہوگا تو کائنات کا ایک اصول ہے کہ دو اور لو گیو ٹیک گیو ریسیو جو دو گے وہی وہ ملے گا وہ اس سے بھری نگاہیں ڈالو گے تو وہی وہ ملے گا مسکرا ہوئے چہرہ دکھاؤ گے تو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ نہیں بالآخر تو کوئی مسکرائے گا کیونکہ بعض لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ سنت ہے اور یہ ثواب ہے اور بعض لوگ بھولے رہتے ہیں تو ہم اپنے عمل سے ان کو یاد کرائیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ پودوں اور پہاڑوں کا فرق دیکھیے درخت ساتھ ساتھ جو لگے ہوتے ہیں کیا آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں؟ کیسے ہلتے جلتے رہتے ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے کبھی ایک طرف جھوم جاتے ہیں کبھی دوسری طرف جھوم جاتے ہیں جیسے مسکرا رہے ہیں مومن کے کی مثال کیا ہے پودے کی طرح جب ہوا چلتی ہے تو جک جاتا ہے لیکن پہاڑ پتھر وہ نہیں جھکتے کائنات کی اس مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں کہ یا تو ہم پودوں کی طرح ہیں اور یا ہم پتھروں کی طرح ہیں. کچھ لوگ پتھروں کی طرح ہوتے ہیں وہ نہ جھکتے ہیں نہ بینڈ ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی کی طرف مائل ہوتے ہیں اور سیدھے کے سیدھے ہی اکڑے رہتے ہیں. اور کچھ لوگ دائیں بھی سلام کریں گے بائیں بھی کریں گے اس سے بھی اچھی طرح بات کریں گے اس سے بھی کریں ہر ایک کے ساتھ بنا کے رکھیں گے اور پھر خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ہَ چلتی ہے تو ہوا کس چیز کی علامت ہے ہے وہ ایک لاتی یعنی موسم بدلنے کی علامت بیسیکلی آپ کہیں اگر آپ ویدر چینج کو اگر آپ ملازہ کریں تو موسٹلی کے رخ سے بدلتا ہے تو اس کو آپ سمبلائز کر سکتے ہیں موسم کے بدلنے سے حالات کے بدلنے سے ٹمپریچر کے بدلنے سے فضا کے تبدیل ہونے سے تو ہر روز ایک جیسی فضا نہیں ہوتی کبھی آپ بیمار ہوتے ہیں کبھی کوئی ٹینشن بھی گھر میں ہوتی ہے کبھی کوئی اور وجہ ہوتی یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوا کسی بھی رخ کی چلے گرمیوں میں آندھی چلے یا سردیوں میں سخت ٹھنڈی ہوا چلے درخت دونوں ہَو میں کیا کرتے ملتے رہتے انٹریکٹ کرتے رہتے تو انٹریکشن جو ہے یہ ایک کائناتی یونیورسل کلچر ہے اور جو چیز جتنا انٹریکٹ کرتی ہے اتنا ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے پھر آپ دیکھیں کہ پانی ہے کبھی آپ سمندر کے کنارے گئے ہوں یا کبھی جھیل کے اوپر آپ کھڑے ہو کر دیکھیں کہ لہریں آ رہی ہیں جا رہی کس طرح ان کی انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے نا کس قدر خوبصورتی اس میں ہوتی ہے ایک حرکت بھی ہے اور ایک انٹریکشن بھی ہے اور ایک خوبصورتی ہے اور میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا ہے لیکن وہیں پر اگر آپ کسی کنارے رکھے ہوئے پتھر کو دیکھے تو وہیں کا وہی ہے اس میں وہ خوبصورتی نہیں ہے جو اس حرکت کرتے ہوئے پانی میں ہے تو یہ کائنات ہمیں سکھاتی ہے بادلوں میں آپ دیکھیں بارش کب برستی جو وہ اکٹھے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک ملاب ہوتا ہے قرآن مجید میں اس کی دلیل موجود ہے کہاں سے سورت نور میں اس میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحان تعالی بادلوں کو اٹھاتا ہے اور پھر ان کے درمیان ملاب پیدا کرتا ہے, ہے ملاپ ہوتا ہے انٹریکشن ہوتا ہے فم مالو ہوں پھر ایک دوسرے کے اوپر تہ لگ جاتی ہیں پتھرا پھر تم دیکھتے ہو بارش کا قطرہ۔ یخر جو من اس کے اندر سے نکلتا ہے من من برقیار ان نفیدا لبسار تو ہمیں کیا بننے کی ضرورت ہے ال البسار آنکھوں والے بصیرت والے غور و فکر کرنے والے اور ان ساری نشانیوں سے سبق سیکھنے والے کہ یہ ہمیں کیا سکھاتی ہیں چیزیں خیر کہاں سے پھوٹتی ہے کہاں سے آتی, ہے؟ کہاں سے آتی ہے؟ کیسے آتی ہے تنہا رہنے سے نہیں آتی اگر ہوا تنہا رہے پانی تنہا رہے کیونکہ ہوا آتی ہے پانی اٹھاتی اور اوپر جاتی دونوں کا ملاپ ہوا انٹریکشن ہوا اوپر گئے اوپر اور بادل پھر اکٹھے ہو پھر, پھر وہاں سے بارش برسی کس قدر خیر ہے بارش کے اندر تو اس میں انسانی ضرورت ہے کیا باہم ملنا جلنا اور باہم ملنے جلنے میں مشکلات ضرور ہوتی ہیں اسی لیے وہ شخص جو دوسروں سے ملتا رہے اور ان کی تکلیفوں پہ صبر کرے وہ اس سے بہتر ہے جو الگ تھلگ رہے اور نہ کسی کی تکلیف دیکھے اور نہ ہی اس پر کوئی صبر کرے ایک عام مشکل جو لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ دین پڑھ لیتے ہیں خاص طور پر دینداروں کی بہت بڑی مشکل ہے پھر وہ ان لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے یا ملنا ان کو بڑا مشکل لگتا ہے یا ناگوار لگتا ہے جو دین پر نہیں ہوتے یا اگر کسی ایسی مجلس میں اکٹھے ہو بھی جائیں مثلا کوئی شادی بیاہ ہے کوئی پارٹی ہے کہیں پر کسی جگہ تو پھر کیا ہوتا ہے چپ گم سم ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے کسی سے بات نہ کی اور ایک مصنوعی سنجیدگی اپنے اوپر تاری کر لی یا کریٹیکل نظروں سے دوسروں کو دیکھتے رہے یہ چیز دین کے لیے انتہائی خطرناک ہے انتہائی غلط نمونہ ہے دین کا یا پھر اس انتظار میں رہے کہ بھی کوئی آئے اور ہم سے ملے کیا کرنا چاہیے خود اٹھنا چاہیے خود جانا چاہیے خود ملنا چاہیے خود سلام کرنا چاہیے خود ہر ایک کا حال پوچھنا چاہیے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا برابر کا ہو خود سب کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہیے کیونکہ آپ دین کے کیریئر ہیں لوگ آپ کو دین کے نام سے جانتے ہیں اور اگر آپ کسی کی بات کا جواب ہی نہیں دیتے تو یہ کیا ہے آپ کے اندر کوئی ایروگنس ہے یا کوئی احساس کمتری ہے انفیریٹی کمپلیکس ہے یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ اب ابنارمل بہیویئر ہوتا ہے دس از اب نارمل وہ بھی انسان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے اب میں نے آپ کو مثال سنائی تھی ایک صحابی کی جن کا نام ظاہر تھا جو ایک گاؤں میں رہتے تھے اور سیاہ فام تھے کالے رنگ کے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گاؤں سے کچھ نہ کچھ بھیجتے رہتے تھے ہدی اور وہ اپنی چیزیں بھی لا کے بیچا کرتے تھے تو اب کیا ہوا کہ وہ آئے اور بازار میں کچھ بیچ رہے تھے تو انہوں نے نوٹس نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا آپ ان سے اتنی محبت کرتے اب دیکھیے شخص کون ہے دیہاتی ہے گاؤں کا رہنے والا ہے کالے رنگ کا ہے غلام ہے بظاہر کیا سٹیٹس ہے لیکن اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اگنور نہیں کیا چپکے سے پیچھے سے گیا اور جا کے پکڑ لیا تو اپ نے فرمایا کون مجھ سے اس کو خریدے گا وہ بزار میں تھے ظاہرہ لوگ خریدنے بیچنے والے جا رہے تھے کون اسے مجھ سے خریدے گا تو اس پتہ چلا کہ اچھا اللہ کے رسول ہیں کہہ کہ لگا اللہ کے رسول صلی اگر آپ نے مجھے بیچا تو اپ گھاٹے میں رہیں گے اپ کو کچھ نہیں ملے گا اس سے اپ اندازہ لگائیں کہ معاشرتی اسٹیٹس ان کا کیا تھا جو وہ خود کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے بیچیں گے تو آپ گھاٹے میں رہیں گے کچھ نہیں ملے گا مجھے بیچ کے تو آپ نے فرمایا نہیں تم بڑے قیمتی ہو تم اللہ کے نزدیک کم قیمت نہیں ہو انتغالن. اللہ تم بڑے مہنگے ہو ہم نے کبھی کسی کے ساتھ کیا ایسے اب جیسے ہمارے گھر میں ادری اور میں ہوتے عام طور پہ شام جیسے اسکول میں کچھ تو تو انہیں پتہ ہوتا کہ گھر میں میں ہوں لیکن میں اکثر جا کے وہ کمپیوٹر بیٹھے کچھ کام کرتے پیچھے جا کے آنکھیں بند کر دیتی ان کی بچپن میں ہم اکثر یہ کھیل کھیلا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈز وغیرہ کے ہم ایک دوسرے کے پیچھے سے آنکھیں بند کر کے بتاؤ کون ہے اچھا اسے کیا فرق پڑتا ہے پتہ ہوتا وہ ہاتھ اچھا یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے تو بعض کا پتہ ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں ہے اور اسی نے آنکھیں, آنکھیں بند کی ہیں لیکن جسٹ دوسرے کو احساس دلانے کے لیے کہ ہم okay, ہیں تو اس میں بازو کا سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ بالکل اگنور کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ السلم بازار میں اس کو پیچھے سے پکڑ کے کہتے ہیں جب میں بیچ رہا ہوں اس کو کون لے گا ہوں اس سے یہ کیا جسٹر ہے اپنایت ہے امپورٹنس دینا ہے بہت سے بھاری بوجھ جو ہے وہ انسان کے لیے بہت ہلکے ہو جاتے ہیں